يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاس فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه در سگلاً وجد وم رب کا حد اس دن امارنامے رکھے جائیں گے اور تو دیکھے گا کہ مجرم خوف زدہ ہوں گے اور کہیں گے کہ افسوس اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے کوئی بڑی کوئی چھوٹی چیز مس نہیں کی ہے اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود ہوگا اور رب ابلال کسی پر ظلم نہیں کرے گا محترم بھائیوں حقیقت یہ ہے موضوع آخرت کا موضوع یہی اصل موضوع ہے یہی پوری زندگی کی اصلاح کا سبب ہے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی آدمی زیادتی کرتا ہو ظلم کرے ڈٹائی دکھائے تو آپ کیا کہتے ہو تمہیں مرنا یاد نہیں ہے آپ سمجھتے ہو کہ اگر اس کو مرنا یاد ہوتا تو ایسا نہیں کرتا تھا موت یاد کرنا آخرت کو یاد کرنا اس پر ایمان کو درست کرنا یہ وہ موضوع ہے جو انسان کی ساری زندگی کی اصلاح کا دامن ہے اللہ کی فطر سے اور یہ وہ موضوع ہیں جن کو اب بیان کرنا کم کر دیا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات عارضی ہے اگر آپ خوش ہیں تو یہ خوشی عارضی ہے ایک لمحے میں ایک غمی میں بدل سکتی ہے اگر آپ غم ہیں تو آپ کی غمی بھی عارضی ہے اگر آپ کے پاس بہت مال ہے تو یہ مال بھی عارضی ہے اور اگر آپ غریب ہیں تو یہ غربت بھی عارضی ہے تو میرے عزیز بھائیو فانی زندگی اس کی نہ خوشی خوشی ہوتی ہے نہ اس کی غمی غمی ہوتی ہے ہمیشہ کی زندگی کی خوشی اصل خوشی ہوگی اور وہاں کی پریشانی حقیقت میں اور ہمیشہ کی پریشانی ہوگی اللہ تبارہ و وطالعہ فرماتے ہیں بشرم بے نہ رحمت اللہ وہ ذات ہے جو بشارت دینے والی ہوائیں چلاتا ہے حتیٰ اقل صحابن سقال ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر چلتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان سے بارش نازل کر کے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے فانزل نا بھی ہم پانی نازل کرتے ہیں اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں قضا علیہ کا نخ ایسے ہی ہم مردوں کو بھی نکالیں گے جس طرح بیج مردہ پانی کے قطرے سے زندہ ہو کر نکل آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان سارا مٹی ہو جائے گا اس کی ریڑھ کی ہڈی کا آخری مہرا یہ بیج ہے یہ ختم نہیں ہوگا کوئی جلا دے کوئی بہا دے کوئی پیس ڈالے یہ بیج ختم نہیں ہوگا یہ زمین میں ہوگا اس پر اللہ بارش نازل کرے گا یا زمین سے نکلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول من شک وان القبر میں وہ ہوں جس کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی پھر ایک دفعہ ایک یہودی کہنے لگا اس ذات کی قسم ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سب پر فضیلت دی مسلمان کو غصہ آ گیا اس نے اس کے ایک لگا دی کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمایا اس طرح ایک دوسرے پر فضیلتیں نہ دیا کرو سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور جب میں نکلوں گا تو دیکھوں گا کہ موسا علیہ السلات و عرش کے پائے کو لے کر پک بیٹھے ہوئے ہیں عرش کے پائے کے ساتھ کھڑے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ان کی منقبت ہے ان کی شان ہے میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے اٹھ گئے یا ان کی تور کی بے ہوشی کے بدلے آخرت کی بے ہوشی معاف کر دی گئی اس طریقے سے اللہ تبارا و تعالی لوگوں کو نکالیں گے ننگے درہنگے بغیر خطنے کے جیسے پیدا ہوئے تھے ویسے ہی آئیں گے وہ اولمن یوکسا ابراہیم سب سے پہلا جوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کو بے لباس کیا گیا تھا اللہ کے لیے اللہ کا خلیل ابراہیم بے لباس ہو اور ساری دنیا لباس میں ہو اللہ ان کو یہ دے گا کہ قیامت والے دن ساری دنیا بے لباس ہوگی اور وہ لباس میں ہوں گے اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑا پہنایا جائے گا مگر ان کا جوڑا سب سے اعلیٰ ہوگا رب جلال کے دربار میں پیش کیا جائے گا آنکھیں تیز کر دی جائیں گی فکشف ناآن کا بس اوردید آج ہم نے تیری آنکھیں تیز کر دی ہیں اب ت... اب تمہیں ہر چیز نظر آئے گی ساری کائنات جمع ہے اولین اور آخرین جمع ہیں اور آخر میں بھی اگر تیرا مجرم ہے تو تمہیں نظر آ جائے گا کوئی کسی سے چھپ نہیں سکے گا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ربعت الجلال دل کے دربار میں پیش کیا جائے گا سب سے پہلے تو سفارشیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کوئی حساب شروع نہیں کر رہا ساری کائنات کھڑی ہے دھوپ ہے پسینے ہیں اور پسینوں میں کوئی بیٹھ نہیں سک رہا اور سب سے بڑی پریشانی یہ کہ نہ جانے ہمارا کیا ہوگا سب حضرت آزم علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ فرمائیں گے جی میں تو اللہ نے فرمایا تھا یہ درخت چکھنا نہیں اب میں تو اس پوزیشن میں نہیں حالانکہ اللہ نے معاف فرما دیا تھا ابراہیم علیہ النو علیہ السلام کے پاس جاؤ کہنے لگے کہ میں نے تو اپنے بیٹے کی سفارش کر دی تھی میں اس پوزیشن میں نہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے کہ میں نے اپنی بیوی کو توریا کرتے ہوئے بہن کہا تھا انہوں نے کہا یہ بدھ کس نے توڑے میں نے کہا تھا اس نے بڑے نے توڑے ہیں اس لیے میں بھی نہیں جا رہا موسا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ادھر کر لیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے گی ساری دنیا ان کے پاس آئے گی اور آپ فرمائیں گے آنا لہ یہ کام میں کروں گا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر نبی کو ایک آپشن دیا تھا کہ آپ جو منہ سے نکالو گے پورا ہو جائے گا سب انبیاء نے اپنی اپنی دعا کر لی اور وہ آپشن استعمال کر لیا لیکن میں نے وہ نہیں استعمال کیا تاکہ اپنی امت کی سفارش کر سکوں فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا اللہ دوبارہ و مطالعہ کی مخصوص ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اللہ مجھے مخصوص حمد و ثناء کے کلمات اس وقت سکھائے گا میں وہ ادا کروں گا اللہ تبارا کا مطالعہ فرمائے گا ارفارا سکا سلطوطا وشفا تشفا اے میرے حبیب سارا اٹھائیے سفارش کریں میں ماننے کو تیار ہوں آپ مانگیں میں دینے کو تیار ہوں تو میرے عزیز بھائیو یہ کہنا کہ فلاں آدمی تو بڑا مستجیب الدعوات ہے اس پیر فقیر کی تو اللہ موڑتا نہیں ہماری سنتا نہیں یہ جو کہتے ہو جاتا ہے امبیائی کرام علیہ و سلاۃ وسلام اللہ کے سب سے برگدیدہ ہوتے ہیں اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی بات کو رد کر دے زکری علیہ سلاۃ السلام ابراہیم علیہ السلات السلام بوڑھے ہو گئے ہیں ابھی تک اولاد نہیں ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابئی کے بارے میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ایک آپشن دیا ہے ہر نبی کو اور یہ کہنا کہ میرا فلاں کرنی والا اور یو یوں اور یوں کر لیتا ہے جو یہ بات کرے اس سے یہ پوچھو کہ تیرا کرنی والا میرے نبی سے آلہ ہے یہ عدنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مار کے میں جاتے سر پھوٹ گیا دان ٹوٹ گیا ہجرت کی چھپ چھپاتے ہوئے مکہ سے مدینہ پہنچے اب کرامتیں ایسی ایسی گھڑی گئی ہیں چار دیواری میں بیٹھ کر وہ یوں کرتا ہے اور وہ یوں کر دیتا ہے اور وہ یوں کر سکتا ہے اسی بنیاد پر ان کی پوجا کی جاتی ہے اسی بنیاد پر پیٹ کا سسٹم چلتا ہے میرے عزیز بھائیو یہ سب واحیات ہیں یہ سب شرکیات بداعت کفریات علاد بلّہ حقیقت یہ ہے کہ ساری کائنات میں سب سے بڑے متقی پرہیزگار محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہتا ہے جی میرے امام صاحب نے عشاء کی وضو سے چالیس سال فجر پڑی ہے میرے نبی علیہ السلاۃ السلام نے ایسا کام نہیں کیا اور بلکہ کرنے والے کو منع فرمایا بلکہ جو ایسا کہے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا بلکہ ایسے لوگوں کے لیے स्पेशल میٹنگ کی ایمرجنسی کال کیا لوگوں کو اور متنوع کیا کہ جو کہتے ہیں میں نبی سے زیادہ عبادت کروں گا وہ ہم سے نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امبیا کرام سب معذرت کر رہے ہیں کون ہے یہاں کرنے والا جو انبیاء سے زیادہ اعلیٰ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے پہلی سفارش یہ کہ اللہ حساب شروع کر دے یہ ساری قوم کے لیے ساری امتوں کے لیے ہوگی کہ حساب شروع کر دے اور دوسری سفارش یہ کہ میری امت کو معاف کر دے اللہ تبارک و تعالی اس سفارش کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کی قید معاف کرے گا اللہ اکبر پہلی سفارش کے بعد حساب شروع ہونے کے لیے ربیع الجلال کے دربار میں پیش کیا جائے گا ساری کائنات جمع ہے حتیٰ کہ جانور بھی جمع ہیں ہے شرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں دو بکریاں لڑ رہی ہیں فرمایا جانتے ہو ساتھی ہو ابو ذر غفاری تھے کہا یہ کیوں لڑ رہی ہیں ان کا کیا جھگڑا ہے ابو ذر کہنے لگے مجھے تو معلوم نہیں کیوں لڑ رہی ہیں ان کے رب کو معلوم ہے کہ یہ کیوں لڑ رہی ہیں اور اللہ ان کا فیصلہ فرمائے حتیٰ کہ اگر سینگ والی نے بغیر سنگ والی کو مارا ہوگا تو اتنی بار وہ اس کو مارے گی بعد میں ان کو مٹی کیا جائے گا وہ اکول الکا پھرو یا لئی تین کن کافر کہے گا کاش جیسے آج گدوں گھوڑوں کو مٹی کیا جا رہا ہے کاش مجھے بھی مٹی کر دیا جائے لیکن نہیں فریق انفل جن فریق یہ یا جہنم میں ہوں گے یا جنت میں ہوں گے انسانوں کا یہ حال نہ جانے اس کی حقیقت کیا ہے حساب کتاب کی لیکن جو احادیث اور آیات میں بیان کیا گیا ہے وہ تو بہت ہولناک ہے آیات اور حدیث میں جو حساب کتاب کا منظر اللہ نے بیان فرمایا وَكُلَّاِ انسان أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عَنُوْكِ ہر انسان کا ریکارڈر ہم نے اس کی گردن میں لٹکایا ہوا ہے مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُنْ عَتِیدٍ زبان سے ایک کلمہ بھی نکالتا ہے تو اللہ تبارہ کا وطالہ کے فرشتے لکھ لیتے ہیں اگر آپ کے گلے میں حقیقی ریکارڈر لٹکا دیا جائے تو آپ فوراً محتاط ہو جاؤ آپ کے سامنے صحافی اپنی ریکارڈر لے کر آ جائے فوراً بولتی بند ہو جاتی ہے ہونٹ کانپنے لگ جاتے ہیں <coughs> کیا ہوا یہ ریکارڈ کر لے گا لیکن آپ ہمیں اس بات کا احساس نہیں کہ ہمارے ساتھ چوبیس گھنٹے ریکارڈر لگا ہوا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا, كِتَابًا اسی کو قیامت والے دن ہم پرنٹ کی شکل میں لائیں گے کتاب کی شکل میں لائیں گے جل کا دیکھے گا پھیلا ہوا کیسا پھیلا ہوا کبھی آپ ایک دن کے کام لکھ کر دیکھو کتنے کاغذ کالے ہوتے ہیں بیس تیس چالیس ساٹھ اسی سال کا ریکارڈ فرمایا یلکا ہو منشورہ وہ سارا لکھا ہوا سامنے آ جائے گا ایک آدمی قیامت والے دن پیش ہوگا اس کے ننانوے رجسٹر کالے ہو چکے ہوں گے اور سب کے سب گناہ ہوں گے نیکیاں نہیں ہوں گی اور ہر رجسٹر مدل بسر جہاں تک نظر جاتی وہاں تک ہوگا اور نظر کہاں تک جائے گی ہر جگہ نظر جائے گی بہت تیز نظر ہوگی جہاں تک نظر جاتی اتنے اتنے بڑے رجسٹر اور ننانوے رجسٹر پھر اللہ تعالیٰ کا ترازو کتنا بڑا ہوگا اور اس ترازو میں فرمایا والمد للہم المیزان بندہ منہ سے الحمد کہتا ہے تو وہ اتنا بڑا ترازو نیکیوں سے بھر جاتا ہے منہ سے سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے اللہ کا ترازو بھر جاتا ہے اتنا بڑا ترازو اعمال پیش کیے جائیں گے اللہ فرمائے گا سنا کوئی نیکی کی ہے کہتا جی آپ کے سامنے ہیں کوئی میرے لکھنے والوں نے زیادتی تو نہیں کی کہتا جی کوئی زیادتی نہیں کی اللہ فرمائے گا فرشتو دیکھو کوئی نیکی مل جائے دیکھا جائے گا تو ایک کارڈ نظر آئے گا اس کارڈ پہ لکھا ہو رہے گا لا الہ الا اللہ یہ بندہ توحید والا تھا یہ شرک نہیں کرتا تھا اللہ تبارہ کا مطالعہ اس کا وہ کارڈ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھے گا ننانوے رجسٹر پہلے پلڑے میں رکھے گا مالت اللہ اکبر فرمایا وہ ایک کارڈ جھک جائے گا اور ننانوے رجسٹر اوپر ہو جائے گا ایک کارڈ جھک جائے گا اور ننانوے رجسٹر اوپر اٹھ جائیں گے یہ ہے کلم توحید یہ ہے توحید کی برکت فرمایا ان اللہ فرم شرا کب فرما دونوں کلم شاہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا اللہ معاف فرما دے یبن آدم اے آدم زادے ان نہ کلو اتنی قرآب الگ میرے پاس آئے اور تیرے ایک انسان کے گناہوں سے ایشیا افریقہ امریکہ آسٹریلیا خشکی تری ساری زمین بھری ہوئی ہو ایک آدمی کے گناہوں سے میں اتنی ہی بخش دے کر تجھے معاف کر دوں گا لیکن شرط یہ ہے شرک نہیں کرنا جس نے شرک کیا اس کی تو کوئی معافی نہیں اگرچہ سارے اس کے نیک اعمال ہی کیوں نہ ہوں سارے کے سارے ترازو نیک اعمال سے بھرے ہوئے ہیں اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا بقدیم نا عَمِلُ عَمَلٍ علامہ عامل و مجاللہ حبام منصورہ ہم ان کے نیکی کے اعمال کے پہاڑوں کو تنکوں کی طرح اڑا دیں گے ذرات کی طرح اڑا دیں گے فلاں نقیم الحم یوم القیامت وزنہ ان کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں کیا جائے گا آپ کی طرف وہی کی گئی آپ سے پہلے تمام امبیا کی طرف وہی کی گئی لن اگر کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اللہ اکبر اور اگر اس کے مقابلے میں ہیں سارے گناہ مگر توحید سچی ہے شرک کے ساتھ ملاوٹ نہیں کی نماز میں کہتا ہے ای آ و آبدوا ای آ یا اللہ تجھ سے ہی مدد مانگوں گا تیری ہی عبادت کروں گا سلام پھیرنے کے بعد وہ بھی مدد کر دے وہ بھی کر دے وہ بھی کر دے گاڑی کے پیچھے لکھ دیتا ہے کوئی کہتا گھوش تو مدد کر جا کوئی کہتا علی تو مدد کر جا رضی اللہ عنہ ہو اور کوئی کسی اور کو اور نماز میں کچھ اور کہتا ہے ایسا کرنے والا اس کی مثال یوں سمجھو کہ کوئی آدمی پیپر بہت اچھے نمبروں والا حل کرے اور پکڑانے سے پہلے کراس لگا دے اللہ اکبر اعمال پیش کیے جائیں گے اعمال کو بھی ترازوں میں تولا جائے گا اور صاحب عمل کو بھی تولا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک درخت پر چڑھے ہوا تیز چلی وہ کانپنے لگ گئے صحابہ کرام ہنسنے لگ گئے بہت تھوڑا ہلکا جسم تھا لیکن تمام صحابہ کرام میں بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو جسم بہت ہلکا تھا وہ ہنسے تو فرمایا آتا جبو نا میں ہی تم اس کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنستے ہو لا عند اللہ, من اللہ کے نزدیک یہ آج اس بات کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ایک کریڈٹ کارڈ ہے اس میں دس کروڑ روپیہ ہے اور ایک وہی اسنی وزن کا کارڈ ہے اس میں کوئی پیسہ نہیں ہے دیکھنے میں تو اس کا وزن ایک ہے لیکن اس کا حقیقی وزن میں بہت زیادہ فرق ہے ایسے ہی انسان بظاہر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایک عام انسان اس کی پتلی پتلی پنڈلیاں لیکن اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ وزنی اللہ اکبر اور چھوٹے چھوٹے اعمال جن کو لوگ چھوٹے سمجھتے ہیں وہ بھی وہاں لکھے ہوئے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے میراج کی رات اپنی امت کے عوام دیکھے تو ایک میں لکھا ہوا تھا اس نے ایک تن کا مسجد سے اٹھا کر باہر بھینگ دیا خیر مسکان شرح جو ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی پالے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی پالے گا معاف کرنے پر آئے تو بڑے بڑے لوگوں کو معاف کر دے گا لیکن لکھنے میں کوئی سستی نہیں ہوگی ہر چیز وہاں موجود ہو اللہ اکبر اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی ربیعت الجلال دل علام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے پوچھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسان حساب کیسے لے گا اما منوت یا پتا بہو بھی امین فسو حساب جس کے دائیں ہاتھ پہ امال نامہ دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا اے اللہ کے رسول علیہ السلات السلام جب حساب ہوا تو آسان کیسے ہوا حساب تو پھر مشکل ہی ہوتا ہے آپ نے فرمایا ذالک العرض یا عائشہ یہ تو خالی پیش کرنا ہے یہ خالی پیشگی ہے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اللہ فرمائے گا یہ گناہ کیا وہ کہے گا جی کیا یہ کیا وہ سارے جرم ایڈمٹ کرے گا اللہ تبارہ کا اطارا پر میں کہا جائے دنیا میں بھی میں نے تجھ پہ پردہ ڈال دیا تھا اب بھی تجھے معاف کرتا ہوں لیکن اگر کسی کو یہ پوچھ لیا کہ یہ تو نے گناہ کیوں کیا تھا پھر کیوں کا کوئی جواب نہیں پھر عذاب ضرور ہوگا اور وہ حالت انسان کی کیسی ہوگی جب اللہ پوچھ رہا ہوگا اور خطرہ ہوگا کہ نا جانے اگلے سوال پر اللہ کیوں نہ پوچھ لے پھر میرا کیا بنے گا اور کچھ اللہ کے ایسے دوست ہوں گے اللہ سے دوستی لگانے کی ضرورت ہے بھائیوں اللہ کے کچھ ایسے دوست ہوں گے جن کو اللہ پہچان لے گا یہ میرا دوست آیا ہے جیسے آپ کسی آفیسر کے پاس جاتے ہو وہ آپ کو اندر بلا لیتا ہے انتظار بھی نہیں کرواتا ٹیلی فون بھی بند کر دیتا ہے اور آپ سے بات کرتا ہے سارے لوگوں کو دفتر سے نکال دیتا ہے آپ سمجھتے اس نے میری عزت افزائی کی ہے رب ربیعۃ دل الجلالکرام اکیلا جج ہوگا بندہ پیش ہوگا اکیلا پیش ہوگا وکل ہی یوم قیامتی فردا ہر بندہ رب کے پاس اکیلا پیش ہوگا اللہ تبارک کا مطالعہ یادہ آلح جبارکا نفا ہو اللہ لوگوں کے اور اس بندے کے درمیان میں پردہ لگا دے گا کوئی نہ دیکھے پردے میں سوال کرے گا بندہ جواب دے گا کاروائی پوری کرے گا خالی پیش کرے گا بندہ مان لے گا اللہ تبارہ و وطالہ کہے گا جا دنیا میں بھی میں نے تجھے ذلیل نہیں کیا اب بھی تجھے کسی نے نہیں دیکھا جا میں نے معاف کر دیا کچھ لوگ اس سے بھی بہتر ہوں گے یہ کون لوگ ہیں جو گناہ کر کے پچھتا تھے توبہ کرتے تھے روتے اور گڑ تھے اللہ گناہ معاف کر چکا ہوتا تھا اور یہ ان کو یقین نہیں آتا تھا یہ اور روتے رہتے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ کر کے معاف مانگتے رہتے اللہ کے نزدیک بیلنس بڑھتا چلا جاتا نیکیاں زیادہ ہوتی چلی جاتی اور اپنے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل دیتے دنیا میں گناہوں کو چھوڑ کر نیکیاں شروع کر دیتے توبہ کر لیتے جو اس جہان میں اپنے گناہوں کو نیکیاں بنا لے گا رب دل جلال اس جہان میں اس کی نیکیوں کو گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا پرما اللہ فلاب اللہ سیدم حسنات جو آدمی توبہ کرے گا ایمان درست کرے گا امر سالح کرے گا اللہ تعالی اس کو بھی اپنے اس کے آماد دکھائے گا وہ مان لے گا اللہ فرمائے گا جا میں نے تیرے گناہوں کو نیکیاں بنا دیا ان لوگوں میں شامل ہونے کو دل چاہتا ہے دل چاہتا ہے کہ اللہ ان میں سے کر دے جن کے گناہ نیکیاں بن جائیں گی اللہ ہمارے گناہوں کو لے بنا دے لیکن ایک آپشن اس سے بھی اچھا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن کو رب الجلال دل کے دربار میں پیش نہیں کیا جائے گا ان کی پیشی معاف ہوگی ان کو استثناء حاصل ہوگا ساری کائنات پریشان ہیں وہ قیامت والے دن کی پریشانیوں سے بھی امن میں ہوں گے لوگ پریشان ہیں عدالت لگے گی پیش کہوں گا نہ جانے میرا کیا بنے کبھی آپ کو تجربہ ہوا ہو جس نے رزلٹ نکلنا ہے آپ کے بہت اچھے نمبر بھی ہو تو آپ بہرحال پریشان ہی ہوتے ہیں معلوم نہیں کیا ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے دربار میں پیش نہیں کیا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن جن چیزوں کا سوال کرنا تھا انہوں نے وہ چیزیں اللہ کو واپس کر دی اللہ نے مال دیا اللہ کو واپس کر دیا جان دی اللہ کو واپس کر دی کس چیز کا حساب ہوگا عمر کیسے گزاری جوانی کیسے گزاری مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا کچھ اپنا نہیں نہ جان اپنی ہے نہ مال اپنا ہے سب کچھ اللہ کو دیا ہوا ہے اللہ کے لیے وقف ہے نہ ان کا گھر ہے نہ گھاٹ ہے ربیعت الدلال دل والاکرام کے دربار میں پیش ہونے کے بغیر کوئی گرین چینل ہوگا وہاں سے جا کر کے اللہ کی جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے دربان پوچھے گا کون ہو تم وہ کہیں گے ہم فقراء المہاجرین ہیں فکرا کی کیا ڈیفینیشن ہے مہاجر کون ہوتا ہے اس کی اگر میں آسان سے آسان سی اصطلاح بیان کر دوں ان کو ہمارے آج کل کی اصطلاح میں نان اسٹیٹ ایلیمنٹ کہتے ہیں مہاجر کا کمانا جس کی کوئی اسٹیٹ نہ ہو جس کا کوئی ملک نہ ہو جس کا کوئی گھر گھاٹ نہ ہو ہر ملک ملک کے ماست کے ملک خدائے ماست ہر ملک میرا ہے اس لیے کہ میرے رب کے ہے جہاں میری جان کی ضرورت ہوگی وہاں پہنچوں گا جہاں میرے مال کی ضرورت ہوگی وہاں پہنچوں گا اللہ تعالیٰ یہ جان کا حساب لے گا مال کا وہ کہتے ہیں اللہ جان بھی تیرے حوالے مال بھی تیرے حوالے ہمیں کچھ نہیں چاہیے بس حساب ہم نہیں دے سکتے کونتم فقراء مہاجرین ہیں دربان کہتا ہے اوہو سب تم تمہارا حساب ہو گیا جواب دیتے ہیں علا مان ہا کس چیز کا حساب دے ان ماکان تسیہ ہونا الاوا تھا کہ نفی ہمارا کل ترکہ کل جائیداد وہ تیر تیر تھا وہ تلوار تھی وہ تفنگ تھا وہ ڈھال تھی وہ بھالا تھا وہ برچھا تھا وہ کنجر تھا وہ دستی بم تھا وہ گن تھی وہ پوچ تھا اور ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اور وہ بھی اللہ کے لیے وقف تھا حساب کی چیز کر دیں آپ کو اور آج جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جا رہے ہیں دنیا کے پینتالیس ملکوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور مقابلے میں ایک پرسنٹ بھی نہیں آئے اور جو وہ ایک پرسینٹ سے بھی تھوڑے ہیں ان کا واقعتاً کوئی گھر گھاٹ نہیں ان کا کوئی وطن نہیں ان کا کوئی مال املاک نہیں وہ نکلے گھر سے ابا ہو سکتا ہے امیر ہو ان کے نام کوئی جائیداد نہیں دربان دروازہ کھول دے گا فکیلون نفیحہ خمسا میں پھر پانچ سدیاں جنت میں رہیں گے اور کوئی نہیں آئے گا آج لوگ کہتے ہیں ایف ایس سی میں پڑھتا تھا اچھے نمبر تھے ادھر رہتا یہ کر لیا ہوتا وہ کر لیا ہوتا شاید وقت سے پہلے چلا گیا گیا تو وقت سے پہلے نہیں گیا تو وقت پر ہی ہے لیکن اگر تم کہتے ہو تو مان لیتے ہیں کتنا ایک وقت سے پہلے چلا گیا اگر جیتا تو کتنا ایک جی لیتا پچاس سال جی لیتا ایف ایس سی میں تھا پندرہ بیس سال کا تو تھا نا اور کتنا ستر سال ہوتی عمر تو پچاس اور جی لیا ہوتا تیرے گمان کے مطابق پچاس سال وقت سے پہلے چلا گیا چلو مان لیتے ہیں ایک عہدہ کے لیے اگر پچاس سال اس گندی نکمی اور تکلیفوں والی زندگی سے پچاس سال پہلے چلا گیا تو پھر پانچ سو سال آرام والی جنت میں پہلے چلا جائے گا کبھی ایئرپورٹ پر گئے ہوں گے ہینڈ کیری والے کیسے نکلتے ہیں اور جنہوں نے سامان جمع کروایا وہ کیسے نکلتے ہیں یہ ہینڈ کیری بھی نہیں اس کے پاس تو ایسے ہی نکل جائے گا وہ اصحاب الجد محبوسون پیسے والے پیچھے روک لیے گئے ہوں گے وہ اپنا حساب دے کر پانچ سو سال بعد جو حساب دے کر پاس ہو کر آئے گا پہلا شخص داخل ہوگا جنت میں اللہ ہمیں ان میں سے کرتے رب ربعۃ و الکرام دنیا کی آرائشوں سے محفوظ رکھتے ہوئے دنیا کی تمہ اور لالچ سے محفوظ رکھتے ہوئے اپنی مال جان اور ہر چیز ربعۃ الجلال کی جناب میں اس کے اسلام کے لیے قربان کرنے کی توفیق دے اللہ تبارہ و وطالہ اپنا اپنی دوستی نصیب فرمائے اپنی محبت نصیب فرمائے اگر ہمیں رب کے دربار میں جانا بھی پڑے تو ہمیں دوست کے طور پر پہچان لے اور ہمارے ساتھ وہ والا معاملہ کرے اللہ تعالی ہمارے عیبوں پر اس جہان میں بھی پردہ ڈالے اس جہان میں بھی ڈالے اور ربع الجلال ہمیں معاف فرما کر کے بغیر عذاب کے جنت عطا فرمائے ما عالین اللہ